یہ پوچھنی تھی رضا بھائی کے اونچی آواز میں بات کرنے والے کے لیے حدیث اور قرآن نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا پلیز بہت شکریہ جزاک اللہ اور آپ ایک چیز اور سوری مائک سننے سے پہلے آپ رضا بھائی کوئی ایسی دعا بتائیں گے مجھے کہ انٹرویو ملانے سے پہلے میں وہ پڑھ سکوں جس سے برکت ہو بڑی مہربانی جزاک اللہ خیر جی عامر بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آپ کو انٹرویو میں کامیابی عطا فرمائے ہمارے سب جو بہن بھائی ہیں اللہ وہ سب دنیا آخرت کے امتحانوں میں اللہ کامیاب فرمائے جس دن انٹرویو ہے صبح اٹھ نماز کے بعد رید سلام پڑھیں اور اس کے بعد اور اب بے شرحلی صدری اور یمری بح الق بہشانی اس دعا کی زیادہ سے زیادہ ورد کرنے کی کوشش کریں اور جب انٹرویو دینے جائیں تو کاف یا ہا این ہا نیم این سین خوف یہ پہلے جب پڑھیں کاف یا ہا یا تو آپ کی انگلیاں سیدھے آپ کی بند کرتے جائیں پھر ہا نیم این سین کاف پڑھیں تو ساری انگلیاں بند کرتی جائیں جب اس کمرے میں جائیں تو اسی طریقے سے پڑھ کے الٹی طریقے سے ساری کی ساری اسی طریقے سے کھولتے جائیں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ, اللہ مید کریم محبوب کریم سر کے سب کے کرم نوازی اور بانی فرمائے گا تو جہاں تک میرے بھائی اونچی آواز سے تعلق ہے تو بعض اوقات اونچی آواز کرنی ضروری ہوتی ہے بکات جو ہے نیچی آواز جو ہے وہ کفایت نہیں کرتی تو اونچی آواز کرنی پڑتی ہے ہاں مساجد میں اونچی آواز کرنا اور بغیر کسی شریر کام کے اونچی بات کرنا منع ہے جہاں اونچی بات کرنا چاہیے وہاں اونچی ہی کرنی چاہیے یعنی اب اذان تو بہرحال اونچی بات میں ہی دی جائے گی اور امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی اونچی بات میں پڑھیں گے اگر تقریر, تقریر کر رہے ہیں تو وہ بھی اونچی بات میں ہی آ, جو ہے وہ کریں گے تبھی لوگوں تک پہنچے گی تو یعنی ایک تو بے حجائی کی بات کے بارے میں بالخصوص آتا ہے اونچی بات ایک مسجد میں اونچی بات اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اونچی آواز کرنا جو ہے وہ منع ہے تو عام جہاں اونچی آواز نہیں چاہیے وہاں کرنی منع ہے جیسے جہاں ہے تو ضروری ہے وہاں تو کرنی چاہیے جی شاخ انڈر